پھر کہتے ہیں اور یہ بات بہت مشہور بھی جو ابھی میں بیان کروں گا کہ گیارہ ستمبر میں جو دو بلڈنگیں گری ہیں امریکہ میں بعض لوگوں نے ایک پیپر بانٹا ہے یہ پیپر میرے پاس ہے یہ کافی مشہور ہوا تھا یہ پیپر اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الحمد عبارت میں کٹی ہوئی ہے کوئی پرانی فوٹو کاپی ہے کہ قرآن الکریم نقدیم ہے کل لی قلب یا قرآن مجید کے معجزے میں سے یہ معجزہ ہے ہم ہر دل والے کے لیے یہ بیان کر رہے ہیں لکھتے ہیں کہ ٹوین ٹاورز نیو یارک میں گیارہ نو دو ہزار ایک میں جو گرے ہیں اس روڈ کا نام تھا جرف ہار کرفن ہار اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما فرماتے ہیں چودہ سو سال پہلے اس سے پہلے کہ یہ بلڈنگ موجود ہو یا یہ, یا یہ شہر موجود ہو یا یہ راستہ موجود ہو یا یہ جو ان کی جو گلی کا نام ہے یہ موجود نہیں تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اسس من ام من اسس جرو فنہار فنہار ابھی فنار جہنم و اللہ قوم والی آگے لکھتے ہیں جب ہم نے قرآن مجید میں دیکھا اور اس آیت کو تدبر کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ آیت جو ہے آیت نمبر ایک سو نو سورت توبہ کی آیت ہے سورت توبہ کا نمبر ہے گیارہواں اور گیارہ ہے دن تاریخ جس دن یہ کے گری نمبر دو توبہ قرآن مجید یہ جو پہلا تھا یہ پارہ تھا گیارہواں پارا تھا یعنی گیارہ جو ہے وہ سورت توبہ جو گیارہویں پارے میں ہے یہ آی جو ہے گیارہویں پارے میں ہے اور یہ وہ دن ہے وہ تاریخ ہے جس دن ہی وہ بلڈنگ گری سورت توبہ کا نمبر ہے قرآن مجید میں ناواں نمبر نائن یہ مہینہ ہے جس مہینے میں بلڈنگیں گری اور کرام مجید کی جو سورت توبہ ہے اگر شروع سے لے کے اس آیت, آیت کریمہ تک آپ ان کے حروف کلمات گنے جو ورڈز ہیں گنے تو ان کی تعداد ہے دو ہزار ایک اور یہ ہے سال جس سال میں فصوحان اللہ اخبارانہ بکول الحداد فیختہ بح ال کریم آگے لکھتے ہیں پاک ہے وضاحت جس نے ہمیں خبر دی ہر اس چیز کی جو ہونے والی ہے اپنے کتاب قرآن مجید میں ملد اخر الفرمہ ادسنا جو 200 سال پہلے علہ لسان نبی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی زبان پر تو کیا ملحدین کے لیے یا بد هل للملحدین ومن ليس لهم دین ان يؤمن بالله واحد وقهار تو کیا ملحد جو ہیں وہ جو بد دین ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی پر ایمان لے کے ہیں جو واحد جو قہار ہے وہل المنین وہل المسلمین کیا مسلمانوں کے لیے اینیت سے قبیدہ سر عزیز الحمید کیا ان کے وقت نہیں آئے کہ وہ مضبوطی سے اپنے دل میں گرہ ڈال لیں اور یہ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ طاقتور ہے غالب ہے اور صنع کے لائق ہے یہ بھی سب غلط فیمی تھی لمبی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا لمبا پیپر تھا میں نے پورا پڑھ دیا بہرحال اس کے متعلق میں میری چند گزارشات ہیں نمبر ایک یہ تفسیر حرام ہے جائز نہیں ہے قرآن مجید کی آیت کی اس طریقے کی تفسیر حرام ہے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر قول ہے بلا علم بغیر علم کے بہتان ہے اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبی الفشہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حرام کر دیا مختلف چیزیں بیان کیں آخر میں اور اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہ نمبر دو یہ تفسیر لکھی نہیں ہے کو یہ تفسیر جو ہے یہ اپنی رائے سے کی گئی ہے اور یہ مضموم ہے جو درست نہیں ہے اور جس نے بھی اپنی رائے سے کوئی بات منسوب کی اللہ تعالی کی طرف یا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو وہ اپنی ٹکانہ جہنم میں دیکھ لی جسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منقال فل قرآن برا فل من النار جس نے بھی جس نے بھی قرآن مجید اپنی رائے سے قرآن مجید اپنی رائے سے کوئی بات بیان کی تو اپنی ٹھکانا جہنم میں دیکھ لے اسے ترمیدی ابود نسائی احمد دارمی بن جرید تبری بن کفی سب نے روایت کیا نمبر تین یعنی اسی پہلے پوائنٹ کے تیسرا پوائنٹ کہ یہ تفسیر حرام کیوں ہے جائز کیوں نہیں نمبر تین خوارج یہ تفسیر خوارج کی ہے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تراقی قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ان کے حل سے نہیں اترتا اور وہ قرآن مجید کو ہمیشہ اپنی رائے کے مطابق ہی اس کی تفسیر کرتے ہیں اور یہ بالکل درست نہیں ہے اور یہ جس نے بھی اس قرآن کی عائد کی یہ تفسیر بینک کی ہے اس کا بھی وہی حال ہے جو ان کا ہے نمبر دو جو کچھ گیارہ ستمبر میں ہوا وہ بالکل جہاد نہیں ہے بلکہ وہ ظلم ہوا ہے اور ظلم شریعت میں حرام ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ مرے ہیں جن کو کوئی قصور نہیں ہے اور اس آیت کریمہ میں ہرگز بھی دلیل نہیں ہے کہ اس عمل کرنے والا متقی پر پرہزگار مجاہد ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے بولا یب الم ربو کا عہدہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور سے مسلم کی روایت محدث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرم تو فلاحم میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو نمبر تین اسی آیت کریمہ میں واضح رد ہے جس نے یہ کام کیا ہے اس کو جہاد سمجھتا ہے جو ہر جو ہرگز جہاد نہیں ہے اس بر عمل کا اسی آیت کریمہ میں واضح رد ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے بنیاد تقوا منواحوان جس نے اپنی بنیاد بنائی کس چیز پر تقوع پہ اور اللہ تعالی کی رضا پہ مطبب اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے تو کیا یہ کام متقب پرہزگاروں کا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے کیا یہ عمل جو ہے نہ تو مطے کا یہ عمل ہے نہ اللہ تعالیس پر راضی ہے کیونکہ یہ محض ظلم ہے اور ظلم پہ اللہ تعالیٰ کا بھی راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ولام مربو کا عہد ہے نمبر دو آگے آیت میں ہے خیم امن اسس سے بنیاح شفا جروف انہار تو جس نے بھی یہ عمل کیا وہ اپنی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اللہ تعالی کے غضب پر اس نے اپنی بنیاد بنائی کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند ہی نہیں ہے نمبر تین آخر میں آیت میں و اللہ علیہ درقوم اقوال واضح الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کو راہ راست پر نہیں لے کے آتا اور یہ عمل ظلم والا ہے اور جس نے عمل کیا وہ کبھی راہ راست پہ نہیں ہے تو اس آئے تقریباً بھی اس عمل کا رد ہے جو یہ ہوا ہے نمبر چار اس کاروائی میں خودکشی ہوئی ہے اور خودکشی Hmm. میں حرام ہے جیسے اس کے نام سے خود حملہ کہتے ہیں خودکشی تو خودکشی ہوتی ہے خود حملہ جہاد کیسے ہو گیا پتہ نہیں اور خود حملہ کرنے والا شہید کیسے ہو گیا اس کا نام ہی خود بتا رہے کہ خودکشی خودکشی شریعت میں حرام ہے اور قیامت کے دن وہ شخص جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے اسی طریقے سے آپ کو عذاب دیتا ہوا کھڑا ہو جائے گا قیامت کے دن میدان محشر میں جیسے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں حدیث میں ایک جس نے کسی لوہے سے اپنے آپ کو قتل کیا تو قائم دن اٹھے گا وہ اسی چیز جب اٹھے گا اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا میدان معیشت میں اور وہ لوہا اپنے آپ کو مارتا رہے گا شیبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنا بلاسٹ کرتا ہے قائم دن اٹھے گا بار بار بلاسٹ کرے گا اپنے آپ کو کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس نے جیسے اپنا آپ قتل کیا ویسے ہی اس کا ہشر ہوگا اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علم ہوا کہ شخص نے اپنا قتل کی خود خود کیا خودکشی کی ہے تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل اتنی گندہ عمل ہے اور اتنی بڑی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو اب کیا سمجھتے ہیں جو شخص اپنی جان بھی لیتا ہے اور اپنے ساتھ معصوم جانے بھی معصوم جانوں کو بھی لی لیتا قتل کر دیتا ہے اس کا کیا, ہو؟ کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے نمبر پانچ اس عہد کے بعد ایت 111 میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی بات صفات بیان کی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں سے ان کی جو جان ہے وہ خرید لی ہے لے لی ہے اور ان کو جنت دے دی ہے وہ کون ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون فیک تھلون و یق تلون سب فیق فیکون و سبحان اللہ تو یا تو قتل کرتے ہیں یا ان کو قتل کیا جاتا ہے یقتلون وہ قتل کرتے ہیں دوسروں کو یقتلون ان کو دوسرے قتل کرتے ہیں یہ تیسری بار کہاں سے کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں یہ تو کسی آیت میں نہیں کسی حدیث میں نہیں کہیں سے آپ دکھا دیں کہ جہاں پر جنت کا ذکر ہے اور جہاد کا ذکر ہے اور جان دینے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہاں پر یا تو مجاہد کسی کی جان لیتا ہے یا کوئی اور اس کی جان لیتا ہے اپنی جان خود لینا کہیں پر بھی نہیں ہے یا کھلونا فسوم کہیں پہ بھی, بھی نہیں ہے تو یہاں پر اپنے نفس کو قتل کیا گیا ایسا ایک سو بارہ میں اس کے بعد جو صورتحال میں اللہ مومنوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جن کو عظیم کامیابی اللہ تعالی عطا فرمائے کہ جہاد کے ساتھ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامر بالمعروف و النهي عن المنکر والحافظون حدود اللہ و مبشر المؤمنین سبحان اللہ توبہ کرنے والے یہ مجاہد بھی ہیں ساتھی ساتھ یہ ہیں توبہ کرنے والے عبادت گزار حمد کرنے والے رکو سجود امر بالمعروف و النهي المنکر اور اللہ تعالی کی حدوں کو خدلا اللہ, اللہ حدوں کے حدوں کی حفاظت کرنے والے کبھی حد پار نہیں کرتے اور بشارت دے مومنوں کو مومن وہی ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں اور جو اس پہ عمل نہیں کرتے ان کے مان میں کمی ہے نمبر چھ اس کاروائی کی وجہ سے جسے جہاد جس کے اوپر جہاد کا لیبل لگا دیا گیا جہاد دہشت گردی بن گیا اور جہاد کو دہشت گردی کے نام سے موسوم کیا گیا ورنہ جہاد کہاں عظیم دین کا حصہ جس سے دین کی سر بلندی ہوتی ہے اور کہاں دہشت گردی جس میں قتل و غارت اور شر ہی شر ہے اور اسی کی بنیاد پر اسلام پر کیچڑ پھینکے گئے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گئی خاص طور پہ جو لوگ امریکہ یوروپ اور باہر کافی ملکوں میں رہتے ہیں ان کو طرح طرح کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا اور دعوت کے کام میں بھی دشواری ہوئی نمبر سات اس کاروائی کی وجہ سے بہت سارے دعوت اور تبلیغ دعوت اور ارشاد کے جو دفاتر بند ہو گئے خاص طور پہ مغربی ممالک میں اور بعض اسلامی ممالک میں بھی بہت سارے مدرسے تھے جو بند کر دیے گئے اور بہت سارے ایسے طالب علم تھے جو حق کی تلاش میں تھے جو قرآن و حدیث پڑھنا چاہتے تھے شعر کے حاصل کرنا چاہتے تھے ان کو محروم کر دیا گیا اس کاروائی اور اس جیسی کاروائی کی وجہ سے نمبر آٹھ دین اسلام جو آسانی کا دین ہے جو امن اور سلامتی کا دین ہے وہ اس کاروائی کے بعد اسے دہشت گردی کا دین سخت دین بدکار لوگوں کا دین فنڈامنٹلسٹ کا دین اس طریقے سے نام سے عظیم دین کو موصوم کیا گیا نمبر نو اس کارروائی کے بدلے میں ظالم بدکار کافر دشمن نے اپنا انتقام لیا اور بہت شدت سے انتقام لیا تو اس نے دو ٹاور کی بجائے دو مسلمان ملک لے لیے اور آپ جانتے کہ افغانستان اور عراق کا حال کیا ہے آج تک بھی اتنی سال گزر گئے کوئی امن و امان نہیں ہے وہاں پہ کوئی سلامتی نہیں ہے نمبر دس مغربی ممالک نے قرآن مجید کے متعلق ایک غلط آئیڈیا لے لیا ہے اور وہ سمجھتے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے اور اس کتاب کو جو بھی پڑھتا ہے وہ دہشت گرد بن جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے بے بنیاد ہے قرآن مجید میں کہیں بھی کوئی بھی ثابت کر کے دیکھے کہ قرآن مجید دہشت گرد کی تعلیم دیتا ہے تو ہم اس کے جواب دہ ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے عظیم کلام ہے قرآن مجید میں خیر خیر برکت ہی برکت ہے اور ہر وہ چیز جو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس, اس کتاب میں موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ضابطۂ بنا کر بھیجا ہے اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ وہ اپنے متبعین کو دہشت گردی کا سبق دیتے ہیں اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اسی عمل کی وجہ سے یعنی نمبر گیارہ کہ اس کاروائی کی وجہ سے بدکار کافیوں نے جرت کی اور اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور مختلف قسم کے خاکے بنائے گئے مختلف قسم کے غلط الفاظ استعمال کیے گئے اور مسلمانوں طرح طرح کے نفسیاتی تکلیفیں پہنچائی گئی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈنمارک میں جو کچھ ہوا ہے اور دوسری یورپ یورپین کنٹریز میں جو ان کے اخباروں میں آیا ہے یعنی وہ ایک ریئیکشن تھا اس چیز کا جو کئی سال پہلے ہوا ورنہ یہی کافر تھا اللہ تعبادت قرآن مجید نے ورفاین اللہ کا ذکر میرے پیارے اب اس وسلم تیرا ذکر بلند ہے اور یہ کافر گواہی دیتے تھے جان برنارڈ شو اور بہت سارے ایسے جو ان کے دانشور لوگ ہیں اگرچہ کافر ہیں لیکن وہ مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انسان ہے وہ آئے اور زمین پر خیر ہی خیر چھوڑ کے گئے اور ظلم کو ختم کر کے انصاف دیا دہشت کو ختم کر کے امن و امان دیا وہ خود گواہی دیتے تھے اور کہاں یہ لوگ جو ایک چیز کو دیکھ کے صرف بعض لوگوں کے بعض اعمال کو دیکھ کے جو غلط تھے ان کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے گستاخی کی اور پوری دنیا دیکھتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنہوں نے یہ, جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کاروائی جو ہوئی ہے یہ جہاد ہے وہ اس گناہ میں شامل ہیں کہ ان کی وجہ سے کافر نے بدکار ظالم دشمن نے یہ جرت کی ہے اور ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور آخر میں کہ یہ طریقہ کہ اچانک کسی جگہ پر حملہ کرنا اور قتل عام کر دینا معصوم جانوں کا لینا جو جنگ میں شریک نہ ہو یہ سر سراہی کا راستہ نہیں رہا نہ کبھی تھا اور نہ ہے اور نہ کبھی رہے گا بلکہ یہ ضلالات کا راستہ ہے خوارج کا راستہ ہے جو عام طور پر کافر کو بعد میں قتل کرتے ہیں مسلمانوں کو جان لیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ مسلمان تھے مرتد ہو گئے یہ کافر گناہ کبیرہ کر کے تو پہلے اس کا حق بنتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے دوسرا کافر ہو تو ہمیشہ سے کافر اس کو بعد میں دیکھیں گے تو یہ طریقہ یاد رکھیں یہ رحسود و جماعت کا طریقہ نہیں صرف صحیح کا طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ شادواہم صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم ہم ہماری ذریت کو سب مسلمانوں سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام علی المرسلين الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ و سلم محمد و علی آلہ و اس کا جواب یہ ہے میں نے یہ غلط فہمی بیان کی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں ہم یہ ہے یعنی یہ جو قرآن کی آیت بیان کی جا رہی ہے یہ اس کے حق میں ہے کہ یہ جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے یہ الگ بات ہے کس نے کیا ہے وہ الگ بات ہے کس نے کیا ہے یا نہیں کیا یہ الگ غلط فہمی ہے اب ہم اس میں ہے کہ کیا قرآن مجید نے اس کی دلالت دی ہے کہ قرآن مجید اس کی کیا قوم، کیا قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے کہ جو 11 ستمبر میں ہوا وہ حق ہے یا باطل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ موجود ہے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے یہ ایسا ہوگا یہ ہوا ہے وہ یہ حق ہوا ہے یہ صحیح ہوا ہے تو ابھی اس کا جواب تھا کہ یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہوا اور نہ ہی قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے قرآن مجید سے بری ہے اور ہمارے شریعت متحر پاک شریعت اس سے بری ہے کیونکہ یہ ظلم ہوا ہے اور ظلم قرآن مجید میں ہمیشہ قرآن مجید نے ظلم کے خاتمہ کا حکم دیا ہے ظلم کرنے کا حکم کہیں دیا باقی رہے گی یہ بات کہ کس نے کیا ہے یہ تو الگ بات ہے اس کے تو ایک خاص نشست ہونے چاہیے غلط فہمی کہ برحال میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا ان کے پاس ہے کوئی شک نہیں ہے کہ یہودی سازش ہے جو ہم سمجھتے ہیں لیکن بات یہ نہیں کہ انہوں نے کیا نہیں کیا ہم یہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے میں اس کے حق میں ہوں کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ یہودی سازش ہے اور انہوں نے سب کچھ کیا ہے اپنے کو ان کے مسائل تھے اور مسلمانوں پر یہ تہمت لگانے کے لئے سارا کچھ کیا گیا ہے لیکن مجھے جو دکھ کی بات اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کا اقرار کیوں کیا بلادن بل کو میں نے خود سنا ہے وہ خود کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہوا یہ سہیو ہمارے بندوں نے کیا ہے اور انیس لوگوں کا نام لے کے قصیدہ پڑا کہ یہ سب مجاہدین اور شہدا ہے یہ انیس لوگ کون ہیں جو جہازوں میں تھے وہ کہتے ہیں ہمارے بندے ہیں اور دوسری بات اسی خواب میں جو بھی میں نے بیان کی پھر وہی انیس لوگ تھے وہ بیچ میں آ گئے وہ اس کو دلیل سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے اب یہ بات ہے کہ میں کیوں قرار کروں میں نے کیا ہے ایک چیز میں نے نہیں کی ہے اگر میں جان تو میں نے نہیں کیا ہے میں کافر بدکار کو کیوں اپرو مسلط کروں میں کہوں یہ گنا میں نے کیا ہے صرف اس لیے کہ میرا نام روشن ہو یا صرف اس لیے کہ مسلمان یہ کام کر سکتے ہیں بات اگر میرے اکیلے کو ہوتی ہے تو الگ بات پوری امت کو مسئلہ ہو گیا یہ اب پوری امت دہشت گرد ہو گئی پورا دین پہ دھبا لگ گیا یہ بات یہ ہے کہ اگر بلاد نے کیا یا نہیں کیا تو الگ بات ہے اس نے خود اقرار کیوں کیا ہے کہتے میڈیا جو ہے یہ سب میڈیا کی باتیں ہیں میں کہتا ہوں نیٹ پہ جا کے دیکھیں آپ آج بھی ان کے نیٹ میں موجودے کے ہم نے کیا ہے انہوں نے, کبھی انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا اس کا ہم نے نہیں کیا جو میڈیا کافر کے پاس ہے سیٹلائٹ کافر کے پاس ہے نیٹ تو سب کے پاس ہے اس میں کیوں اس کو اس کا انکار کرتے ہو رہی ہے یا جو بھی ذریعے سے اور ایک چیز ایک مسپل سیسک کھیلی ہے تو سامانوں کا عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ چاہے گے جوان یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے یعنی کوام جیت کی اس آیت کو دلیل گیا یہ, کسی نہیں, یہ, یہ کس کا کام ہے کیا کسی یہود نے یہ لکھا ہے یہ ہمارے مسلمانوں کا کام ہے کرنا پڑا مسلمانوں کا کام ہے کہ یہ آئے دلیل ہے یعنی اس کام کو صحیح کہا جا رہا ہے تو یہ کام اچھا ہوا ہے تو یاد رکھ اس طریقے سے جو ہے وہ کام جس نے بھی کیا ہم کہتے ہیں مسلمان نے کیا غلط کیا ہے ہندو نے کیا غلط کیا ہے یہود نے کیا غلط کیا ہے کسی کے لیے جائز نہیں کو اس طریقے سے امن و امان کا خاتمہ کرے اور دہشت گردی جو ہوئی ہے دہشت گردی یہ کبھی جہاد نہیں لیکن ایک شخص اس کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم نے کیا ہے اور ان لوگوں کے مطلب قصیدہ پڑتا ہے کہ وہ سب شہادا ہیں اور آج تک اس نے ایک مرتبہ بھی انکار نہیں کیا ایک مرتبہ بھی انکار نہیں کیا ان کی ویب سائٹ موجود ہے اس پہ اب بار بار دیکھیں کہاں پہ ہے اگر اس نے انکار کیا تو ہمیں دکھا ہے کہاں پہ انکار کیا ہے لیکن ایک بات ضرور ہے جو لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں میں اسے ایک نصیحت ضرور کروں گی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا آپ سے ایک شخص کہتے میرا یہ راستہ میرا یہ طریقہ ہے میں نے کیا ہے اسے حق سمجھ کر جہاد سمجھ کر تم کون ہوتے ہو گے کہنے والے کہ وہ بری ہے اس شخص نے ایک بتا بنی کہا کہ یہ کام غلط ہوا جو ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں وہ بری ہے بیچارہ ہے اس کے پاس کچھ میڈیا نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سب توہمت ہے اس کے اوپر آپ اس کا باتوں میں کیوں دفاع کر رہے ہو کس نے بات کس نے اجازت دی کہ باطل میں کسی کا دفاع کرے کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا دین بھول گیا کہ قرآن اور سنت آپ کی کہاں گئی آپ کہتے ہیں ہم سلفی ہم سلفی ہم سلیفی آپ کو سلیفیت کہیں گے کیا سلفیوں بھی شخص پرستی لوگ پیدا ہو گئے ایک شخصیت کی وجہ سے آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا کیا اتنی جذبات میں آ کر ہمارے جذبات اتنی بلند ہے کسی شخص کے لیے کہ ہم اپنے حقائق کو بھول جائیں اور سب کچھ کو چھوڑ دیں میرے بھائی اس شخص نے آج تک انکار نہیں کیا اور بلانے کی بات ابھی آئے گی انشاءاللہ اس کو اس کے پانچ اقدامیاں ہیں تو میں سب یہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے الگ ہی نشست ہو ان یہ باتیں سب آئیں گی لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس کا دفاع کیوں کیا جا رہا ہے بعض اکثر لوگ دفاع کرتے کہتے تھے نہیں وہ اچھا ہے اس نے یہ کیا امت کے لیے یہ کہ امت, امت کے لیے وہ کیا میرا جھگڑا یہ نہیں کہ اچھا ہے برا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ جو عمل کیے ہیں جس کی وجہ سے پوری امت میں مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے پوری امت میں کافر کی نظریں کھڑی ہو گئی وہ تو پہلے سے دشمن تھا وہ تو پہلے سے ایک راستہ ڈھونڈ رہا تھا داخل ہونے کے لیے تو ہم خود دور اسے ڈھیل دے کے اپنے گھر میں بلائے بات یہ ہے جو لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں میں ان کو یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس شخص نے آج تک ان خود حملے کو اس بم بلاسٹ کو دہشت گردیوں کو چاہے وہ 11 ستمبر کی شکل میں ہو کسی اور شکل میں ہو آج تک اس نے انکار نہیں کیا بلکہ اس کی تعید کرتا ہے اس کے نیٹ میں جب ویب سائٹ میں جا کے دیکھو بار بار ایم ایم وواہر یہ یا وہ بار بار یہی بات کرتے ہیں یہی حق ہے یہی جہاد ہے اور لوگوں کو تیار کر کر کے جوانوں کو اس طریقے سے وہ دس دل میں وہ غر کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جہاد ہو رہا ہے آپ مجھے ایک مرتبہ دیکھیں کہ ویب ویبسائٹ میں کہ انکار کی پھر آپ کی بات درست جو بھی اس کا دفاع کرتا ہے کہتے وہ بےچارا معصوم ہے وہ بےچارا اس کے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے وہ کہاں سے اپنی بات کرے گا نہیں اب اس کو اگر ٹی وی چینل نہیں ہے اس کے پاس ویب سائٹ موجود ہے ان کی ویب سائٹ مشہور ہے پوری دنیا دیکھتی ہے دیکھیے باتیں بہت ساری ہیں یہودی کام پہ نہیں تھے یہودی... میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے میں... میں... میرا پوچھ تو میں یہ کہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ یہودی سازش ہے چاہے کوئی یہودی تھا وہاں پہ یہ نہیں تھا بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ مرے ہیں غلط مرے ہیں یہ دہشت گردی ہے یہ ظلم ہو کے اوپر چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو ہم یہ کہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کیوں ہمارا کام ہے کیوں مت کو... یعنی اس دلدل میں آ کے کے آ کے اس چوراہے پہ کھڑا کر دیتا ہے جہاں پر کوئی راستہ نہ ملے جہاں پر مصیبتیں مصیبتیں اور مشقتیں مشقتیں ہوں صلی اللہ بارکا <سلام> صاف الفاظ میں دار کر کے لیکن البتہ یہ بات ضرور نہیں تھی یہ جس نے بھی کہا ہے بہت یہ درست کام کیا ہے اور ایسا کرنا اور وہ جنم دن کو اپنا کیا ہے اس طرح کا اس کا اسٹیٹمنٹ آتا پاکستانی پیپر سے ایک کر کچھ نہیں ملنے پڑے گا پھر اس کے بعد یہ چیز کو لے کے بات ہمارے دوست نے جب بات بھی تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے شروع سے دینا ہی جائیں بعد جب وہ کسی اور حملہ کرنے والے تھے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ویڈیو بھی غلط ہے سب غلط ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ایسے ہم لوگوں کو مسلمان کے طرف منسوخ کرنا اور انیس لوگوں کا نام لے کے یہ شہدا ہے ویب سائٹ میں دیکھ وہی چیز موجود ہے ویب سائٹ بھی غلط ہے چلو چہرے تو غلط ہے ویڈیو میں نہیں مانتے ہم ویب سائٹ بھی وہ خود اس میں بھی ہیکنگ ہو رہی ہے کیا اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے پوری دنیا دیکھتی ہے بات یہ ہے کہ کانسپیرسی وہاں پر بھی موجود ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کہ غلط کیا ہے اور اگل بلادین نے انکار کیا ہے تو اچھی بات ہے لیکن ان کے گیارہ ستمبر ست... سے اگر اسے انکار کیا ہے تو ٹھیک ہے باقی خود کچھ حملے کو تو خود کچھ حملے نہیں سمجھتا یہ تو ماننے کی بات ہے بم بلاسٹ کر کے مسلمان مرتے مرنے دے اس کو انکار کرتا ہے وہ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو قتل عام ہو رہا ہے اس دے اس خودکشی حملے کو وجہ سے شریعت میں سے کوئی گنجائش نہیں ہے چاہے وہ گیارہ ستمبر کی شکل میں ہو چاہے وہ مسلمان ملک میں کافر ملک میں جہاں پر معصوم جان چلی جاتی ہے وہ عمل شر کا عمل ہے ظلم ہے وہ کبھی جہاد میں کبھی کبھی بھی حق نہیں ہے دہشت گردی ہے شر ہے اور امت پر بھی شر ہے و